ایک ملٹی ہے حالات سے رہائی کی یہ ہمارے آج کا مین سبجیکٹ ہے اور ہم اسی پہ آج فوکس کریں گے دوبارہ اس بات پہ آپ غور کریں ہماری زندگی میں جو بھی جاتے ہیں جہاں پر تعلیم اور جمتا اور دو چیزوں کا تکاضہ جو ہے وہ کرتے ہیں نمبر ون بریڈ یا جو کچھ تیرے پاس مجھے روٹی اور تلوار جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ مجھے تو آج ہم دسویں آئی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے میرے دوست والے آتی ہیں اگر آپ ابھی جواب دے سکتے ہیں ایک اچھی بات ہے بنا میسج کا جوابی جواب دے تو پہلا سوال یہ ہے اس ولٹرنیس ایکسپیرئنس میں اور ولٹرنیس ایکسپیرینس کی ہم جس کی ہم بات کر رہے ہوئی ہے دودھ کے علاقے میں اور پھر وہ گھاپ کے گیپ کے علاقے میں جاتے ہیں اور نمبر تھری وہاں سے وہ ایک اور جگہ پہ جاتے ہیں جسے کار جاتا ہے اور اگر کسی کے علم میں ہے تو آپ ادب آ سکتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں نقصان پہنچے نمبر دو جب میں ہے یا جاپ کا لب جو اردو میں آیا ہے تو بائی ہی دیوانو جیسا ایکٹ کیا وجہ ہے جو جبشاہ इस हदीस के जरिए पैदाते हैं एक कंसीस इसी समय मैट मैन सो वो जस्ट ऑलवेज रहते हैं उसको मार दो पहले सीडी का मतलब यहां पे लीड और ऑल्टरनेट मैट मैन सो एनी हाउ हम देखते हैं हमारा ये दोनों का जो ये दोनों सवाल का जवाब मिलेगा लेकिन सवाल ये है कि जब सनडे गेम्स में आते हैं यू नो द सीरीज इज गोइंग ऑन तो तुझे ब्रांड वाले यार 21वा 22वा 23वा 10 جو ہیں وہ پڑھیں گے اسی اور جات کے, کے بادشاہ के کے پاس چلا گیا اور عدیض کے مرادم نے اسے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ گاؤں نہیں کیا اسی کے بارے میں معاشرے کو لاگا کر انہوں نے آپس میں نہیں پایا تھا کہ سامنے تو ہزاروں کو داؤ دے مختلف اور لکیل کی اپنے پر بہانے لگا تب عزیز نے اپنے نوکر سے کہا لو یہ آدمی تو سڑی ہے تو اس نے میری بات I'm کا وہ مجھے ایک ای دن میں نہیں ہوا जो نکال بھی آپ جا کر دیکھیں تو کیا ہوا اور انہوں نے اس میں سے کیا سیکھتا اور وہ اپنا ریفلیکشن ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طور سے نام کے ساتھ چلنا ہے زبور 34 34 زبور جو ہے اس سارے واقعے کو اس پوائنٹ ویو سے بیان کرتا ہے کہ اس دوران میں گاؤ نبی کے اندر ان کے دل میں ان کی اسپرٹ میں ایک کیا پروسیس جو ہے وہ چاہے خاص طور پہ میں سے کیونکہ جو اس کے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں مغرب کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں اور خدا کے نعمت کی ایسے؟ وہ بہت آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے اپنی زبان کو بلی سے بات رکھ اور اپنے موٹوں کو تہا کے بات سے بڑی کو چھوڑ اور لکھی کر سرا کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر کی لیکن سارا سبور ہی और سارے में ہے یہ آدمی ہے है زندگی کا का ہے یعنی گاؤں میں بھی یہاں پہ ہمیں یہ بتاتے ہیں آپوں میں سے کون سے ایسے شخص ہیں جو زندگی چاہتا ہے جو بہترین زندگی چاہتا ہے جو اچھی زندگی چاہتا ہے جو کامیاب زندگی چاہتا ہے جو بھائی سے برکت زندگی جاتا ہے اور آگے لیتے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دے. بڑی عمر چاہتا ہے زندگی چاہتا ہے اور بھلائی دیتے ہیں تین باتیں وہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کون آدمی ہیں اس آنمی کو کیا کرنا چاہیے جو زندگی کا مشاک بڑی چاہتا ہے اور بھلائی دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا آپ ہیں؟ اپنی زبان کو بدی سے, اپنی زبان کو سے. اور اپنے موٹوں کو دگا کی سچائی کی بات کر سچائی کو فالو کر چھوڑ کر یعنی قدام کی بیر فکر اور پندرہ آئے قرآن کی نگاہ فریاد پر لگے رہیو اور لگے اور جب ہم اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ بناؤ کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں ان کی منفی وہ کہاں پہ جائیں گے تو وہ اس دشمن سے ان حالات سے یا سعود سے وہ بچ سکتا ہے وہ اس بات سے واقع نہیں ہے اسے کہاں کہاں جانا پڑے گا کہاں کہاں رہنا پڑے گا کہاں کہاں چپنا پڑے گا اور اسے کب رہائی ملے گی کتنے سال لگ جائیں گے ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی اور اسی اس و کش میں ایک لیکن وہ اپنی منزل سے بے خبر ہے اس سارے واقعہ میں جنہوں نے بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ منزل جگہ سے نہیں نوب میری منزل ہے یا عبلام کی جو مقارے ہیں وہ میری منزل ہے یا یاد میری منزل ہے یا جات میری منزل ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک زبردست سبق جو سیکھ لیا وہ یہ تھا کہ خدا میری منزل ہے میری منزل کیا ہے خدا میری منزل اگر میں خدا میں ہوں اور اگر میں خدا کے ساتھ ہوں اور اگر میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں اور اگر میں خدا کے ساتھ رہتا ہوں تو میں اپنی منزل میں رہتا ہوں خدا مجھے محفوظ رکھے گا خدا مجھے بچائے رکھے گا خدا مجھے قائم رکھے گا خدا مجھے چھڑائے رکھے گا شادموں کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا ان سب سے ان کو رہائی بخشے گا اسی ضرور میں وہ یہ بھی پاتے ہیں خدا میری منزل آج ہم نے بھی داعد کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا ہے God is our ہیں. لیکن زمینی منزلوں میں ہمیں اس وقت کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں جب ہم اپنی آسمانی منزلیں حاصل کر لیتے ہیں پہلے تمہروں کو کی بادشاہی اور راسٹ بازی تو یہ ساری چیزیں ہمیں This is the lesson, this is a greater lesson, or maybe this is one of the greater lessons King David learned earlier in his life, Zubour so, 14th name, or Seymour 18th name, Khuda Meri manse. خدا میری ہے، خدا میرے چھپنے کی جگہ ہے خدا میرا دلہ ہے، خدا میری امید ہے خدا میری کھال ہے خدا میری شفر ہے اور خدا مجھے بچانے والا اور چڑا اور یہی ہمارا آرپن ہے God always delivers. Deliverance always comes from the Lord. روائی, برکت, جانا, امیشا, خدا دوسری منزل کیا ہے دشمن دشمن کے خیموں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کی زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے آپ کی طرف دوڑے یاد رکھیں جب آپ شلیم کو ایک دفعہ تھام لیتے ہیں شلیم آپ کو ہمیشہ تھامنے رکھتے ہیں. ساری زندگی آپ کو شلیم جو ہے پھر وہ تھام دیتا. سو ان کے خیال میں کہ جب میں جات میں جاؤں گا تو میں بھی بادشاہ میرے آنے سے خوش ہوگا اور مجھے بنا دے دے گا ایگل گیم کورنگ ایگل گیم پروٹیکشن لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں تھی کہ وہ جات میں جائے دس واز ناٹ گاڈس پلان اور اسی لیے چند دنوں کے اندر اندر یہ خدا نے ان کو وہاں سے نکال دوں گا یہ, یہ ہماری حفاظت کی ہے یہ ہمیں بنا دی ہے, یہ ہمیں برکت دی ہے. God is God. اور وہ اپنے لوگوں کے یہ چاہتا ہے کہ خدا کچھ بات کا ملے خدا نے اپنے لوگوں کو برکت اگر دوز دیر جہاں وہ جاپ میں جاتے ہیں تو دو ایسی نیگٹیب چیزیں ہیں جو ان کی اکیس اور لیکن انہوں نے پہلے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا ان کی پریزمشن یہ تھی کہ جار کے لوگ مجھے اکسیپٹ کر دیں اور بنا دے دیں لیکن دو چیزیں ان کے اکیس نمبر وان کیا ہے جاپی جولیت کی در ان کے پاس ویٹ نہیں کیا تھی جولیت کی اخبار تھی اور جولیت کے رشتے دار بھی واقف تھے اور اس علا کی وادی میں جب ان کے ان کا تو کیسے ان کے چیمپئن کا سر جو ہے وہ تن سے جدا جو لوگ تھے ان کے چیمپئن کو عراق کی باتی میں تعلق سے اچھی نہیں تھی اور نہ صرف انہوں نے مارا تھا بلکہ جب ان کو دل میں کوئی لہر نہیں جب انہوں نے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یا, یا ڈیوڈ کو, کو فیور نہیں ملا دوسری نمبر ٹو دوسری وجہ کیا تھی کی وجہ سے پہ جانے گے اور دوسرے ایک یا دو بندے پورے اسرائیل میں ہوں گے کسی ایک ہسٹوریکل میں جہاں پر دو, دو دو دو سکتے ہیں بائبل میں لکھتا ہے کیسے بات دیں ناٹ بلیک ناٹ گرے ناٹ وائٹ ویٹ اور وہ فوراً پہچانا گیا دس از دا میٹ be with the boy you build up a champion aaj aap log 10 mein aayenge aur kaun tha aur saal ke baad नहीं so, بادشا بادشا نے بادشاہ پہلی بات کیا کہ بھی ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ شیمو نے کو کیا ہے کہ وہ بنیش رائل کا بادشاہ ہو ابھی تو ان کے پاس لینے کی جگہ نہیں کنٹری کوئی ٹرک نہیں کوئی فوج نہیں کوئی سپاہی نہیں کوئی گارڈ نہیں ایک بندے ان کے ساتھ ہوں گے نہیں. نہیں ہوئی ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا ابھی کوئی آٹھ دس سال کے بعد وہ بادشاہ بنے گے لیکن دشمن یہ پہلے سے جانتا ہے یہ اس مول کا کیسے ان کو پتا ہے جو نیوز ہے یہ چکی ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے دوسروں نے بھی اس بات پہ کرار کیا ذکر کیا? کیا ان کے تعلق سے عورتیں ناچنے کی گاتی نہیں تھی کہ سو نے تو, تو ماربر میں بھی اروز اور کئی مرتبہ اس پتہ کے بعد یہ گیت گایا جاتا چھوٹے جوانگ یہ سانگ اس گیت سے بخوبی واقع تھے کہ انہوں نے کیا گایا ہے یہ داؤد نے اور جب جب وہ یہ گیت سنتے ہوں گے ان پہ ڈپریشن تاریخ ہو جاتا ہے جو انٹروڈکشن یہ ہے داؤت کا دار جو بادشاہ سے بادشاہ ہمارے روٹ میں لوگوں کی پتہ چلا اور جب داؤ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں باتیں ان کے ان کو فیور نہیں مل رکھ اور ان کے ہاتھ اپنے کو بنا لیا اور اپنے تاڑی پر پہانے لگا ڈاؤٹ یہ دل میں رکھنے کا مطلب ہے ان باتوں کو سیریسلی انہوں نے غور کیا ملازموں نے یہ باتیں کی ہیں मी فار میئر یہاں پہ میرے لیے کیا ہے مشکل ڈرابل ہے ڈرابل ہے اور مجات کے پانچر کیسے نہائی طرح جڑا آپ پہتے وہ ایک اور سپیرت کے ساتھ بھانتے گے کہ مجھے کسی طرح کا یہاں پر کبرنگ مل جائے گی پروٹیکشن مل جائے گی لیکن آپ کو پانچر سے جڑا اور اس نے یہ نائز کیا کہ this camp is against me یہ لوگ کو میرے مخالف ہیں اپنے اور اپنی دودھ کو اپنی تاریخ پر بہانے پلی لائک مین اوور د جیسے کہ آیت میں بائی جو پلکتا ہے جو اس ہم لوگ ایک اور پوائنٹ دیکھنے میں یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب चैंपियंस اور بہت سی فیور اور بہت سی تاریخ اور بہت سی اچھی باتیں ان لوگ ہمارے بالوں سے کہتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب ہمیں بڑی مشکل میں اسٹرگل میں پریشانی میں سے گزرنا پڑتا ہے بڑے دن مشکل مشکل حالات برے وقت ہر کی زندگی میں آتے ہیں لیکن خدا اپنے لوگوں کو رہائی کر سکتے اور اس, اس, اس میں نے دو سام جو ہے دیکھے چونتیس اور چھپن صبح ففٹی سکس اور تھرٹی فور سام اور ان تینوں ہاتھوں میں یعنی روح کا علاقہ ہے اور جب جاتے ہیں اور اس کے بعد بتیس سپور چونتیس اور اس, اس دور میں جب وہ جات کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھے اور خاص طور پر جب آپ ففٹی سکس شام دیکھیں گے تو یہ سارا واقعہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کے ملازموں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کیسے گداموں پر موکل کرتے ہوئے خدا من نے اس کو یا ان کو رہائی کو میرے سوال آپ سے پہلے نظر آتا ہے کہ آپ میں سے نکل جاؤ جات میں سے نکل جاؤ میں ہاتھوں سے بھر جاؤ لیکن کوئی گارنٹی تو نظر نہیں آتی ہے کہ وہ یہ جانے کی, ہاں جی آپ آپ بتائیں ایسے ایکٹ کیا یہ کوئی یعنی معمولی بات نہیں تھی یا ان کا کوئی سمپل ایکٹ نہیں تھا اس ایکٹ میں سو فیصد یہ گارنٹی موجود تھی جو بھاجپا نہیں چھوڑ گئی وہ دل. اس نے یہ کس جگہ پہ ہوں چار میں ہوں پلسٹی ہے یہاں پر مین اور ان لوگوں کا یہ کانسپٹ ہے اگر کچھ شخص دیوانہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہسٹوریکلی جو جات کے لوگ ہیں لوگ ہیں وہ جن خدا کو مانتے ہیں ان کا یہ کانسپٹ ہے اگر ان کے ملک میں کوئی دیوانہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص میں ان کے خدا کی ہے رو آگے ہنسپٹ کیا, ہے؟ اس میں کیا ہے؟ خدا کی روح ہے دو کانسپٹ یا خدا کی روح ہے یا خدا جو ہمارے دیوتا ہے خدا کا یوز کریں جو ہمارا دیوتا ہے وہ اس میں آ گیا Between those pagans or Gentiles, they never killed a mad man in their territory. <laughs> because they feared their gods. Because they feared their gods. Daniel, 4 times when he became mad because of the judgment of God. خدا کی عدالت کے سبب سے وہ دیوانہ ہو گیا اور, نبوکر نظر، فارس کا بادشاہ اور وہ سال کیا کرتا رہا, خاص کرتا رہا. اس کے اپنے لوگوں نے نہ دشمنوں نے کبھی یہ جلد کی کہ نبوکر نظر کو مارے وہ تو نبوکر نظر کو مارتا کسی کے لیے بڑا آسان تھا اس کے اپنے لوگوں کے لیے اس میں کون ہے؟ یہ ہمارے دیوتا کا اوپار ہے and when he क्वेश्चन या मेरे कैलकुलेशन ये कि देयर इज बॉर्ड डिविटी और उस बॉर्ड की वजह से बादशाह पर خوف छाया इस सुबह से ये ऐसा ना हो कि मैं इसे हाथ लगाऊं और मैं मर जाऊं आगे पड़े जरा देर भी है तो ईस ने अपने से कहा तो ही आदमी को स्टडी है तू मुझे मेरे पास तू आए आज वो दादा तो मुझसे मेरे पास یہ بات کہ وہ اس کا مزاج اڈا کے اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہے میرے گھر میں یا میرے ملک میں یا میرے ایریا میں تم اس کو की دے से چاہتا ہے کہ جس قدر ارلی پاسبل नहीं گے جو ہے کہ میں تو اپنی جان یہاں سے اس بندے سے بچاؤ اور مجھے وہ ڈال کے مارنے مجھے چاہتا ہے کہ یہاں سے نکل اور ان دونوں جو ہے جیسے ابھی تک ہم نے جو کچھ یہاں پہ دیکھا ہے اور پڑھیں گے بائیسواں بعد اور سارا دلانا پہنچا اور سب میں بار بار سوٹ ٹو لرن تاکہ آپ جو ہسٹوریکل اور نمبر تھری کو کہاں پہ جاتے نہ وہ نور میں جائے نہ وہاں پہ جائے انس ایک الگ جگہ پہ جائے ایک اپنی جگہ پہ جائے اور یہاں پہ دو فینل جو میں ہیں، کی میں ہوتے ہیں. One, نہیں جا سکتے تھے وہ کہاں پہ وہ جو ہے پھر سے جمع اس سے ان دالوں میں اور ان سے لوگ جو تھے وہ کیا ہے نمبر ون سب ان کا کتنے مان تھے ان کے پاس کتنا سامان تھا سب کے ساتھ سب بگڑے تھے اس کے پاس جمع ہوئے اور سدار بنا اور چار سو آدمی سارے کتنے تمری بنا کے چار سو سردار بنا اور انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے جب اس نے جابی جول کو مارا تو وہ ہیرو بنا لیکن ہیرو جو ہے وہ لیگر نہیں بنے ہو سکتا ہے بنے ہو سکتا ہے نہ بنے ہیرو ہے بھی بانسے, بھی so, ہی جب وہ کیا بنا ہے اور یہ اس کی بات شہر کی طرف ہے سارا جو اثر ہے وہ بڑھتا چلا گیا ایت ایت ایت ہی اس کی ضرورت یہ تھی کہ لوگ اس کے ساتھ ملے آ That he becomes a leader. پہلے, hero لیکن اب اسے ان کا لیڈر بھی بننا ہے وہ, وہ, وہ so with 400 people he started a church منیش رائے کا سو so, اب تک جو آپ نے دیکھا اور آج سے میں نے آپ کو بتایا اس مطالع میں تعلق سے کیا لیسنس How David life should Number one David's deep trust in the Lord Kudaman ki saad par daud baadshah ka azeen harosan Is deep trust And number two We see David's deep commitment with the Lord چونتیس میں آپ دیکھیں گے خدا میری پکار کو سنے گا خدا جواب سکتا ہے وہ، وہ اور چھوڑ سکتا ہے وہ خدا کو میں نے کچھ ایسا نہیں کیا میرے ساتھ یہ سلو میں میں اس کے لیے وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان خدا کی حضوری اور خدا کی خبر نہیں کبھی دشمن یہ کر رہا ہے کبھی دشمن یہ کر رہا ہے کبھی دشمن یہ کر رہا ہے اور وہ دفعہ ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر خدا میرے ساتھ ہے اگر خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں خدا نے یہ کیوں دیا یہ نقصان کیوں ہمارا ہمارے ساتھ ایسے کیوں دیا خدا نے دشمن کیوں کو میرے پیچھے آ گیا سو دیکھیں زندگی بسند کرنا سیکھی بٹوین داس گاڈ اینڈنس خدا بھی موجود ہے اور پیچھے نہیں کر سکتا ہے it's better for me to پھر میری بے تر گلاب کو چھوڑ دو ہمارے دو پیچھے ہے روپ دو میرے آگے خان نو میٹر میرے پیچھے ہیں لیکن خدا یہ جانتا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہے اس میں دسترخوان ایک ایسا آرٹ ہے ان کی زندگی میں جو کام لوگ سیکھ پاتے ہیں اور وہ آرٹ کیا ہے ان دونوں چیزوں کی In the presence of God and in the presence of purpose. In the presence of enemy, David in bono may survive. 5th and 5th time David, what has he learned Absolute Faith. In the wilderness experience, David is learning Absolute Faith. And this is the داؤد کی زندگی میں نہیں آئے یا یوسف کی زندگی میں نہیں آئے یا اکرمان کی زندگی میں نہیں آئے آپ سب کی زندگیوں میں آپ کی زندگی میں ایک پرابلم ہے اور آپ اس کے لیے بریک تھرو ایک سال کو گیا ہے دو سال کو درجے ہیں پانچ سال گرجے کوئی بیماری ہے کوئی اور ریزن ہے کوئی اور بریک تھرو ہے جس لیے آپ دیکھ آپ کی زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے دعا کر اور نہیں مل جاتا فور ایئر فائیو ایٹ ایئرس دینا نہیں چاہتا ہے بات یہ ہے سب سکھا رہا ہے میں اپنے من پر کی گارتا میں ایک پرابلم کے بعد دوسری پاس ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کسی اور آدمی ہم دیکھیں گے ان ساری باتوں سے میرے دل کے موبائل جو تھے وہ ساتھ کا دل خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے لیکن انسان کے جو پاؤں ہیں وہ مربع مطلب ہے مشکلات پریشانیاں زندگی میں حاصل اور تیسرا جو کا پڑاؤ ہے جہاں سے دوبارہ ان کا حروج ہوتا دیکھا کوئی محدود ہے الیکٹرک یہ اتنی اتنی بڑی کاریں ہزار ہزار بندہ چپ سکتی اور چار سو بندہ وہاں پہ یہاں سے لیے میں کہہ رہا ہوں بچہ فور صاحب جو ہے وہ زندگی سو یہاں سیکھتے ہیں نمبر ون گاڈ بیس ایون مین بی جب ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں مایوس بھی ہو جاتے ہیں ڈپریش بھی ہو جاتے ہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں خدا <تصفح> کیسے پیش آتا ہے اپنے <تصفح> ساتھ والے سے خدا ہمارے ساتھ حمل سے <تصفح> اور یہ بھی چیک کرنے کو سور ہے خدا ہمارے ساتھ تو حمل سے خدا ہمارے ساتھ محمد سے It's a great thing. یہ بہت بڑی بات ہم ہاں جس خدا کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ محمد سے نمبر دو سیٹ مٹ ان کی اپنی اس میں چال نہیں ہے ہوشیاری نہیں ہے عقل مندی نہیں ہے ایک عزمت فیم ہر مرتبہ جب خدا کی مدد کرتا ہے خدا کو نکال لیتا ہے گہرائی بخشتا ہے جس کا مرثیت یہ خدا کا رحم خدا کا رحم ہمیں بچائیں ایک دوسرے کو بتائیں خدا کا رحم ہمیں بچائیں خدا کا رہیں ہمیں بچائیں پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے خدا ہمارے ساتھ تو ہم بن ہم ایک دوسرے میں چڑھائی کر جاتے ہیں گس میں آ جاتے ہیں یہ ہی کیا وہ بھی کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا خدا ہمارے ساتھ ہم بھی دوسروں کے ساتھ میاں ایک دوسرے کے ساتھ محمد ہم سب بھائیوں کے ساتھ محمد جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ گنا کرتا جو اپنی بہن سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ گنا کرتا محبت نہیں رکھتا ہے بائبل میں دیکھتا ہے ایک دوسرے سے اور اپنے حقیقی محبت نہیں کرتا ہے چرچ لیڈر آپ ایک بھی شخص نفرت کرتے ہیں اسپیشلی جو مسیحی کنگڈم میں ہے اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ موت کی حالت میں تو اس میں کس کی رحمت تھی سدا تک رحمتہ رحمتہ سدا تی رحمتہ کیوں میں یہ کہہ سدا ہے جسٹ بیک نمبر دوارے ہاتھ میں آ گیا ہے لیکن خدا نے کہا چھوڑا یہ تو کیا ہے کیا میرے ملک میں سرم کی کمی ہیں یا میرے گھر میں so بچایا تھرٹی ٹو سام تھرٹی فور سامٹی سکسٹی ٹو یہ اسی بیک گراؤنڈ میں دیکھے لائن سارے ڈالی نا آپ نے چوتھی چھپن ستاون ایک سو بیالی بتیس رہ بھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی خدا کہا ہم سوچتے ہم بچے لیکن پیچھے کون ہے چوتھی آئس بریکر ساتھ 57 اور اس کی پہلی ورسز. مجھ پر جب تک یہ آپ نے گزر نہ چاہیں میں فراد کروں گا خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا وہ میری, میرے لیے نجاز نجاز خدا ہمیشہ ہمیں دونوں سے رہائی بخشتا ہے جو ہماری بربادی کے جو کرتے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں جان رکھ کے درمیان ہے. مزاج میں پڑا ہوں پر ہو. ہو. so ہو رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو آپ کی بربادی کو دیں گے ان کے ساتھ ایسے ہو جائے ان کے ساتھ ایسے ہو جائے لیکن داؤت بھی برباد ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہم برباد نہیں ہوں گے جو ہماری بربادی کی خواہش رکھتے ہیں خدا ان کو برباد نمبر اللہ ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو خدا کو پکارتے ہیں خدا میری مدد خداون میری مدد جو پکارتا یہ ہوگا میں پکارتا ہوں میرے والد آئی مجھ کو پکاری کر میں ہاں. اپنے آپ لوگوں کو خدا ہماری مدد خداون میری مدد پکارے سوچ دل سے پکارے روس سے پکارے پڑھتے چلے جائیں تاکہ یہ باتیں آپ کلام سے چھپن چوتھی آئے ڈر لگے گا میرا کفر خدا پر اور اس کی قناہ پر ہے میرا کفر خدا پر ہے میں رہنے کا نمی بچہ بھی کیا کر سکتا ہے نو سے یار کی جب آپ کی بچوں کو دھا کر گئی آئے تو اس سکتا ہے بچے کے در دھنکے رہے ہیں نومی آئے سے یار کی تب تو جس دن میں کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے سریعات کروں گا میرے دشمن جس دن میں دعا کریں تب تو جس نمی میں فیاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے آپ یا yes. get the point ایفرد yes. is saying when i will call upon the Lord He will destroy my enemies yes. جس نمی میں فیاد کروں گا میرے دشمن سب yes. یا yes. جس نمی میں فیاد کروں گا میرے دشمن پسپا yes. اس کی پہلی تین برس مجھ پر رہن کر اے خدا مجھ پر رہن کر کیونکہ میری جوال تیری پناہ دیتی ہے میرے بہترے پروں کے سائے میں پناہ دوں گا جب تر تیزہ آپ کے گزر نہ جائیں میں ہم کالا سے پریاد کروں گا چلے بس پا... زبور 142 ایک سو بیاری زبور اور اس کی پہلی دو میں اپنی آواز بلند کر کے فرار کرتا ہوں حضور بیان جب اس نے چار مدد تھی تو میری رات سے واپس تھا میں اپنی آواز بلند کر کے فریاد کی اور مطلب ہے so dunyani masr'o sirahai, Rohani masr'o duno sirahai Every kind of deliverance comes from the Lord, but why? Because He is us. Don't you want yeah. Number 4 Our deliverance is by grace and not by merit. ہمارے معیار کی وجہ سے ہماری روحانیت کی وجہ سے ہماری محنت کی وجہ سے نمبر فائیو یہ پتا ہے لیکن وہ رہتا ہے تاکہ اس کے نام کو جب آپ دیتے ہیں آپ یہ بتائیں خدا یہ میرے لیے بڑے بڑے زندگی کو جو خدا کے زندگی میں لاتا ہے وہ اس کی میں. So خدا کے یہ مرکز مجھے خدا ہوں. یہ گاڑی خدا ہوں. یہ کار ہمیں خدا میں یہ نوکری ہمیں خدا ہے یہ سپاہ ہمیں خدا خدا گزاری چھوڑا تُو نے مجھے موت سے چُرائے تُو نے مجھے رموت کی رسیوں سے چُرائے تُو نے میرے بوت کو کشل سے چُرائے سارا ایک لیکن ڈیوڈ کیس کو تیرے خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو and He glorifies and liye, God فرم انسائی پاکوں کے لئے سیکھتے ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے پھر یہ آٹھویں لے کر بھی ہے. اور ہی یہ پڑھا ہے لیکن ہم خبا پڑھیں گے اس اس کی کہ خدا ہمیں سیکھا سے اس کے, باقی ہیں کے بچے تو بھوکے ہوتے ہیں اور تعلق کسی نعمت کے اور میں کیا لکھتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی ان کی زندگی میں خدا کمی نہیں لوئرنس ناٹر کئی دفعہ مظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو کسی اور وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں میڈیسنز لیتے ہیں یہ سکھا پاتے ہیں اور آپ یہ سوٹ مجھے خدا نے کیوں نہیں شفا خدا نے کیوں نہیں پہنچ سکتی مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا پڑا مجھے لیکن یاد رکھیں وہ پیچھے بھی لوگ نہیں مارتے بہت سے لوگ ہاسپٹل جانے کے باوجود بھی شفا نہیں پاتے so, اپنی چیز کیا ہے خدا کے باوجود بھی سلوائیڈ سروائی ہر چیز کے پیچھے ہے اور بہت سی چیزوں کے پیچھے ہمیں ہاں works. لیکن یاد رکھیں جب خدا کام کرتا ہے وہ در پر شائن بورڈ لگا ہوتا ہے کام لیکن کام نہیں کرتا ہے آپ بورڈ نہیں لگائے میرا رہائی دینے, دینے والا یوسف کو خدا نے سے نکالا، تو گیٹ باندھنے کے بعد مورڈی لگا دیا لگا دیا I am the God جب اپنے بھائیوں کے سامنے کام کر رہا ہے لیکن یاد رکھیں خدا آپ کی زندگی میں اور خدا کے حالات میں کام کر رہے آج میرے پاس گیارہ پوائنٹ ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا ہوں یہ کام میں سے نہیں سوچ رہے جب خدا دیکھتا ہے تو اس سے کبھی بھی ہماری زندگی میں پرائٹ نہیں آتا چوتھی عربیہ وہ ہمیں ایسے ایسے حالات میں سے نکالتا ہے جہاں سے آدمی کا نکلنا جو ہے وہ ناممکن so that we cry before Him humbly and He answers our humble cry. When we hear our voice, we hear our voice, and we hear our God's deliverance makes us humble. I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. نمجھے نمجھے با میرے باتوں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 और یسو نے فرمایا ہے اقرار آپ کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا तैयार یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ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 تیرا شکر کرتا ہوں غلام یسو مسیح کے نام میں آمین